کئی لوگ گھر بناتے ہیں گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ جاتے ہیں ایک بار میں ہانگ کانگ میں تھا مدنی کافلے میں گئے تھے اب ایک صحافے ہانگ کانگ میں پینتیس سال اپنی زندگی کے پینتیس سال اس بندے نے وہاں نوکری کی پیسے بیچتا رہا پنجاب کے اسلامی بھائی تھے پیسے بھیجتا رہا وہاں کیا کرتے تھے چوکی داری چوکی داری کر کے اچھے پیسے بنتے تھے یہاں بیچتا گیا بیچتا گیا ادھر کوٹھی بن گئی لیکن آ نہیں پائے یہاں چوکی دار رکھا اس کوٹھی پر چوکی دار خود ہانگ کانگ میں چوکی دار آخرکار گھر والوں نے کہا ساری زندگی گزار لی اب تو کوٹھی بھی بن گئی اب تو آ جاؤ اب اس نے سارے دوستوں کو جمع کیا کہا میں نے بہت محنت کر لی اب میرا گھر بھی بن گیا ناؤ مائی فیوچر از سو برائٹ آئی ہیو ٹو گو میں تیار ہوں اب جانے کے لیے فیئر ویل پارٹی ارینج کی گئی رات پارٹی کے دوران ہی اسے ہارٹ اٹیک ہوا اسی پارٹی کے دوران اس کا انتقال ہوا جس فلائٹ میں اس کے سامان نے آنا تھا اسی فلائٹ میں اس کی میت آئی جس گھر کو پینتیس سال لگا کر بنایا تھا ایک رات اس گھر میں نہیں گزاری وہی بندہ قبر میں چلا گیا پینتیس سال میں ہم نے کتنی بار قبر بنانے کی کوشش کی آپ سب میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں میں اپنے آپ سے بھی بات کرتا ہوں صبح سے شام دنیا کی فکر تو ہے مگر جس قبر میں آج رات بھی جا سکتا ہوں وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں اس کی کس کو فکر ہے حلال کماؤں تاکہ قبر میں سانپ نہ آ جائیں حرام کی طرف نہ جاؤں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے حرام کاموں سے بچاؤں آپ مجھے بتائیں جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا اس کو تو زیادہ سجدے کرنے چاہیے تھے جس کو مجھے اور آپ کو یہ ٹینشن نہیں کہ پہلی تاریخ کو مجھے تنخواہ ملے گی یا گھر پہ کھانے کو کیا ہوگا ہم لوگوں کو تنخواہ دینے والے ہیں ارے اللہ نے جس کو اتنی فیسلٹیز دی ہیں اس کے تو سجدے زیادہ ہونے چاہیے تھے اس کی تو عبادتیں اور شکر زیادہ ہونا چاہیے تھا مگر عجیب لوگ ہیں وہ نعمتیں بڑھاتا ہے ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں وہ رحمتیں بڑھاتا ہے ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں دنیا میں ہمیں کوئی اچھا گفٹ دے دے کوئی ایک بار اچھا برتاؤ کر دے ہم اس کے تھینکسفل ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ کتنا اچھا اس نے برتاؤ کیا اب میں اس کو کبھی ناراض نہیں کروں گا دنیا میں تو ہم یہ ضرور کرتے ہیں ہمارا کسٹمر اچھا آڈر دے دے ہمارے کسٹمر اچھ, اچھی پرائز دے دیں ہم آلویز تھینکسفل ہو جاتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو نعمتیں دیتا ہے ہم نا فرمان ہو جاتے ہیں خدارا وطن سے باہر جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اپنے وطن کی آدھی روٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی ہے باہر کی چار روٹیاں وطن سے دور رہ کر اچھی نہیں